کی انوکھی صورت الحمدللہ شعبان شامان کا مہینہ برکتیں جٹا رہا ہے اور ہمارے ایک اسلائی بھائی نے اس خلاط الجینان کی دس جلدوں کا مطالعہ مکمل کر لیا اور ہر ہفتے رسالہ بھی جو اعلان ہوتا ہے اس سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں اس خوشی میں ان کے گھر حاضری ہوئی تھی <سؤال> وہ سہری کی ترکیب دی کچھ اسلائی بھائیوں نے سہری کی رودہ رکھا اور کچھ نے ناشتہ کیا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 اس کی ہاتھ روکا تاکہ جو دوسرے حاضرین ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی روزہ رکھ رہا ہے یہ تو ایسی رہا ہے کہ عمل بھی نہیں ہو ریا ہے بغیر نیکی کے ریا تو یہ تو اگر اس نیت سے روکا ہے تو, تو گناگر ہوگا جا رہا ہے ریا کار ہے تو ایسے موقع پر تو احتیاط تو اس میں ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کھائے ساڑی کا وقت ختم ہونے کے بعد تاکہ لوگوں کو مطلب یہ